إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور ينتصنا ومن سيئة أعمالنا من يهدي لله فلا مضل له ومن يضلل فلا أدي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده رسوله يا أيها الذين أمروا اتقوا الله حق تقاته ولا تبوتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبس منهما رجالا كثيرا ولساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعبالكم ويصفر لكم ظنوبكم ومن يفعل الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد في النقير الحديث كتاب الحديث كتاب الله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 ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفق في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها تعقم وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عند غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد القيا فيه عندما كل كفار عميد مناع من للخير معتد مريد الذي جعل مع الله إلى أن أخر فألقيه من العلام الشديد قال قرنه ربنا ما أطغيته ولا كان في ظلال بعيد قال لا تحتصم لدي أقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد وقال عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ اسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم علم بالقلم علم الانسان حضرین جمعہ خواتین اسلام مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے ابتدائی پانچ ساحتیں چلاؤ کی ہیں اور یہ پانچ راحتیں وہ ایسے ہیں کہ جن کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہی کا سلسلہ آنا شروع ہوا تھا چونکہ یہ ایام اور یہ دن جن سے ہم گزر رہے ہیں یہ وہ ایام ہیں کہ جہاں کہ جب اسکولوں اور مجارس کی سالانہ چھٹیاں ختم ہو رہی ہیں اور نئے تعلیمی سال کا آغاز ہونے جا رہا ہے اس نے مناسب سمجھا دیا کہ کچھ باتیں علم کے تعلق سے اور تعلیم کے تعلق سے آپ کے سامنے خاص قدم رکھی جائے علم اور تعلیم کی فضیلت دنیا کے ہر مذہب دنیا کی ہر قوم اور دنیا کے ہر ملک کے نزدیک اور اوور سے مسلم رہی ہے لیکن جس قدر علم کو اہمیت اسلام نے دی ہے اس قدر شاید دنیا کی کسی مذہب میں آپ کو علم کی اہمیت نظر نہ آئے پرانی مجید میں تقریباً آٹھ سو سے زائد مرتبہ لفظ علم اپنے مشتقات کے ساتھ استعمال ہوا ہے سے زائد مرتبہ علم اللہ تباروں کو تعالیٰ کا خاص اصیہ ہے اللہ تباروں کو تعالیٰ کا خاص انعام ہے اللہ تباروں کو تعالیٰ کا خاص فضل ہے اسی لیے علم اللہ تعالیٰ و تعالی نے اپنے انبیاء کو نبوت اور جو بڑی سے بڑی نعمت کی, وہ علم کی نعمت ہے اسی لیے علم کو انبیاء کی وراثت قرار, قرار دیا گیا کہ وارث ہوتے ہیں اور جو بھی نبی دنیا میں آتے ہیں وہ وراثت میں ماں نہیں چھوڑ کے جاتے ہیں دولت نہیں ہی چھوڑ کے جاتے ہیں دنیا میں ہی چھوڑ کے جاتے ہیں انبیاء کی وراثت کیا ہوتی ہے پیغمبروں کی وراثت کیا ہوتی ہے پیغمبروں کی وراثت علم کی وراثت ہوتی ہے تو محترم بھائیو علم یہ بہت بڑی فضیلت کی چیز ہے انسان انسانی طبقہ انسان انسانی معاشرے میں بہت ساری بنیادوں پر دوسروں پر فضیلت حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے مال کی بنیاد پر حسب و نصب کی بنیاد پر اور منصب کی بنیاد پر ترقی اور فضیلت حاصل کرنے کی بہت ساری بنیاد انسان کے سامنے ہیں لیکن شریعت واقع ترقی اور فضیلت و برتری کی جس معیار کو تسلیم کرتی ہوا مقرران نے کہا بلحل طبی نیا آپ کہہ دیجیے چاہیل مالے اور بہن برابروں سے سکتے بالکل نہیں دنیا کی دولت تو نہیں مگر دولت علم درجا مقامات کو بلند کرے گا بلند کرے گا قرآن کے بارے میں ان اللہ تعالی يرفع اللہ تعالی اس قرآن کے ذریعے سے بہت سے کا عروج نصیب کرتا اور بہت اور سے کو زوال سے دوچار کر دیتا ہے۔ اور شاید علم کی فضیلت کے لیے بات خود کافی ہے۔ شروع زمین پر بابا آدم کو دیکھنے سے قبل اللہ تبارک و تعالی نے ملائکہ اور فرشتوں پر حضرت آدم علیہ السلام کی فضیلت جو ثابت ہوئی وہ اسے علم کے ذریعے سے حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے وہ علم اسماء عطا کیا تعلم آدما الاسماء كلها علم الاسماء دنیا کی تمام چیزوں کا قیامت تک جتنی چیزیں آئیں گی ہر چیز کا نام ہر چیز کی خاصیت ہر چیز کی خوبی ہر چیز کی فطرت ان تمام چیزوں کا علم آدم علیہ السلام کو دیا گیا جو علم کے فرشتوں کے پاس نہ تھا اور اسی علم کی بنیاد پر حضرت آدم علیہ السلام کی فضیلت ثابت کی گئی فرشتوں پر اور سبحانہ ملنا فرشتوں نے احتراب کیا کہ پروگار ہمیں تو بس باتوں کا علم ہے جس قدر علم کے آپ نے ہمیں دیا اس سے پڑھ کر ہمارے پاس کچھ نہیں علمی افرادوں افراد قومیں ہی کے ذریعے سے وہ ترقی پاتی ہیں درجۂ کمال کو پہنچتی ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ پڑھیے حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں جہاں دسیوں عبرتیں نصیحتیں ملتی ہیں وہی ایک نصیحت یہ بھی یہ کیسے ممکن ہو سکا کہ وہ یوسف جنہیں نوز ایک مجرم کی حیثیت سے جائل بھیجا گیا خیر خانہ بھیجا گیا نوزب اللہ مجرم کی حیثیت سے خیر خانے میں رکھا گیا لیکن چند ہی دنوں میں دیکھتے ہی دیکھتے یہی یوسف مصر کے بادشاہ بن جاتے ہیں مصر کے تخت و تاج کے مالک بن جاتے ہیں یہ تبدیلی کیسے آئی حضرت یوسف علیہ السلام کو یہ مقام بلند کیسے ملا کی کوٹری سے باہر نکل کے مصر کے سخت و تانچ کے مالک بن گئے حکمران بن گئے یہ علم کی سلطنت ہے یہ علم کی بادشاہت ہے علم نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اس قدر بلند کیا خاموں کی تعبیر کا جو علم حضرت یوسف علیہ السلام کو دیا گیا تھا جس کے ذریعے سے انہوں نے مصر میں آنے والی صحت سالی کی پیچنگوئی کر دی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ اس تہذ سالی کا علاج بھی انہوں نے بچا دیا تھا نتیجے میں پال مصر کے نزدیک نے محترم ہو گئے محبوب ہو گئے اس نے جیل سے نکال کر انہیں اپنے ملک میں وزیر خزانہ فائنانس منسٹر بنا دیا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے سبحان اللہ تخت و تاج کے مالک بن گئے انسان کا حقیقی سرمایہ اسی لیے قرآن مزید میں آپ دیکھیں گے ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ تعالیٰ نے دنیا کی کتنی لیکن اگر کسی نعمت میں زیادتی اور کسی نعمت میں اضافے کی سرحد اور دعا سکھائی تو وہ نعمت علم بقرقت علم ہمارے نبی سے کہا گیا کہ ہے پیغمبر آپ یہ میرے علم میں اضافہ کیجیے پیغمبر کو دعا سکھائی میں زیادتی کسی اور چیز میں, میں اضافے کی دعا پیغمبر کو نہیں سکھائی گئی علم کے سلسلے میں سکھائی گئی وکر رب بھی ضدنی علما پرور دگارہ میرے علم میں اضافہ کر دی پیغمبر کی ذات وہ سارے علوم کا سرچمہ ہوتی ہے دریا ہو کا سمندر ہو اس کے باوجود انسانوں تمہیں جو علم دیا گیا ہے بہت چھوڑا ہے بہت چھوڑا ہے بہت چھوڑا ہے اور اگر حضرت علیہ السلام کی زبانی کہا جائے توڑیا اگر تو جس طرح چڑیا اگر شوچ مارے سمندر میں تو جتنا پانی سمجھ رہے ہیں بھائی بہت ہی ہے سرمایہ ہے تعمیر میں او کی ترقی میں تعلیم کا بڑا کردار ہوتا ہے اسی لیے آپ ہمارے ملک کی تاریخ پڑھیے ہمارے ملک میں جب انگریز تجارت کے راستے سے آئے انہوں نے تجارت کے پس پردہ اپنا سیاسی اثر و رسوخ اور سیاسی اثر و رسوخ کے ساتھ ساتھ اپنے مذہب یعنی عیسائیت کی نشر و اشاعت کو بھی اپنا ایک شارک بنایا اور اس کے لیے ان کے نزدیک سب سے آسان وسیلہ تھا تو تعلیم انگریزوں نے ہمارے ملک میں اسکولوں کا جال بچا دیا اسکولوں کے نام پر کالے بڑے بڑے کالج انہوں نے قائم کیے اور کالجوں کے نام پر انہوں نے بڑی بڑی جائیدادیں وقت کی مقصد کیا تھا مقصد یہ تھا کہ تعلیم سے انسانی ذہن بدل جاتا ہے تعلیم کے ذریعے سے انسان کے ذہن کو موڑنا انسان کے دماغ کو موڑنا انسان کے فکر کو ایک رخ دینا انسان کے مزاج کو بدلنا سب کچھ آسان ہو سکتا ہے مچھر دل کو بھی آپ تعلیم کے ذریعے سے موم بنا سکتے ہیں اسی لیے انگریزوں کی اسی عادت کو ٹارگیٹ پر کر کرتے ہوئے اس اور کے مشہور شاعر اکبر الہبادی نے کہا تھا کہ یوں قتل سے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا یوں سے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا افسوس کہ ایران کو کالج کی نہ سوچیں کیا مطلب ایران کو کسی کسی نجومی نے بتا دیا کہ بنو اسرائیل میں ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے جس کے ہاتھوں کے حکومت میں خاطمہ ہونے والا ہے اب اس خطرے کو ٹانگنے کی کیا شکل اس نے سوھی کہا کہ بنو اسرائیل میں جتنے بچے پیدا ہو رہے ہیں سب بچوں کو قتل کر دو تاکہ کوئی بچہ بڑا نہ ہونے پائے اس طرح ایک خطرہ چل جائے اکبر تنزیہ طور پہ کہتے ہیں چرون خام بچوں کو قتل کر کے بدنام ہوا چرون کو تو چاہیے تھا کہ وہ ایک کالج, پا, کالج بنا دیتا کالج کا تعمیر کر دیتا اپنا نصاب تعلیم اپنے ٹیچر رکھ دیتا اور پنو اسرائیل کے بچوں کو اس میں داخلہ دے دیتا اس لیے کہ جب پنو اسرائیل کے بچے اس کالج میں داخلہ لے لیں گے پر اگر نکلیں گے تو ان کا ذہن بدل جائے گا مزاج بدل جائے گا طبیعت بدل جائے گی اور وہ اس فکر میں ڈھل کر نکلیں گے جس فکر میں کہ فرور چاہتا ہے وہ قتل کر کے جو بنا حقیقت میں انگریزوں کی طرح سے تعلیم وہ تنقید کرنا چاہ رہے تھے اس کو انہوں نے اس انداز میں پیش کیا جو قتل سے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا افسوس کے فی کو کالج کی نہ سوچ محترم بھائیوں ان کی سی اہمیت کے پیش نظر ان کی یہی اہمیت ہے کہ وہ یہ وحی نز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سب سے پہلی وحی کا آغاز ہوا سبحان اللہ پہلی وحی میں آپ سے کہا گیا پہلی وحی کا پہلا لفظ ہے اقرا اے نبی آپ پڑھی جس میں بسم کل الذی خلق اپنے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا خلق الانسان من علق جس جس رب نے کے انسان کو خون کے لوتڑے سے پیدا کیا، غوربل آپ پڑھیے آپ غرب بڑا کریم ہے اللہ بھی علام قلم جس نے انسان کو قلم کے ذریعے سے علم دیا قلم کے ذریعے سے سکھایا اللہ عالم انسان کو ساری باتیں سکھائی جن باتوں کا علم اسے نہ تھا سبحان اللہ کتنی باتیں نہ تھیں کتنے موضوعات نہ تھے لیکن وحی الہی نے پہلا حکم پہلا عمل پہلی تاکیر اگر کوئی لی تو پڑھنے کے تھی اے اس اندازہ کروں کہ اسلام کے نزدیک تعلیم کی کیا اہمیت اور حکیسی معنوں میں ایک طور بس نروپی خلق یہ جو وہی کی حقیقت میں ایک ایسا سہرن تھا ہو کہ سبحان اللہ غور کریں کہ جس نبی پر یہ قرآن اتارا گیا وہ نبی نبی اور امی اور جس شہر مکہ میں قرآن اتارا گیا وہ شہر میں سارے امی اور جس بلکہ وہ شہر نہیں بلکہ سارا جزیر ارا امیوں کا امیوں کا ملک امیوں کا شہر امیوں کا وطن جو لوگ نہ لکھنا جانتے تھے جو لوگ نہ پڑھنا جانتے تھے سبحان اللہ، نزول قرآن کے زمانے میں،, پورے عرب میں جو کو جاہلیت سے قابل کیا ہے ایسے ماحول میں سبحان اللہ اور ایسی انتر فارم پہ جیسے قرآن نازل ہوا یوں کہیے کہ یہ اعلان یہ تعلیمی بیداری آغاز تھا اس اعلان کے بعد اس وحی الہی کے بعد عربوں میں ایسی تعلیمی بیداری آئی ایسی تعلیمی بیداری آئی ہم دیکھتے ہیں تاریخ اگر پڑھتے ہیں سو سال کے اندر عرب پوری دنیا پر اس قدر چھا گئے کہ سارے علوم و فنون کی مشعل نشائل عربوں کے ہاتھ میں تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طلب علم کو جو کہ علم دین ہے اس کو سب سے فرض کرار دیا فرمایا طلب العلم فرید مسلم ہر مسلمان پر علم کا حاصل کرنا فرض ہے اور دینی علم کے ساتھ ساتھ اور دوسرے علوم ہے لکھنا پڑھنا وغیرہ وغیرہ ان تمام علوم کے حاصل کرنے کی حوصلہ افزائی کی سنا جائے آپ دیکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مشہور صحابی حضرت ان ثابت کو حکم دیا کہ یہودیوں کی زبان سیکھو تو نبی کریم وسلم کے پاس خطوط آیا کرتے تھے یا کبھی آپ کو اردو لکھنے پڑتے تھے عربی زبان پہلے اور دوسرے زبان میں ترجمانی کا کام یہودی کرتے تھے یہودی بڑے چار باز ہوتے ہیں روزے باز ہوتے ہیں مکار ہوتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پہ احتماد نہ احتباد اعتبار نہ تھا اس لیے آپ نے زید بن صابق کو حکم دیا کہ یہودیوں کی زبان سیکھو حضرت زید بن صابق رضی اللہ علیہ وسلم نے پندرہ دنوں میں عبرانی زبان سیکھی صرف پندرہ دنوں میں ابرانی زبان سیکھی اور بدر کے خیریت جب بدر میں ستر قافل قید ہو کر آئے ستر کافل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ فدیہ دے کر آزاد ہو سکتے ہو فدیہ دے کر آزاد ہو سکتے ہو جن کے پاس پیسہ تھا رقم تھی وہ فدیہ دے کر آزاد ہو گئے کچھ قیدی ایسے بچ گئے جن کے پاس کوئی رقم نہ تھی کوئی پیسہ نہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے چھٹکارے کی راہ کیا بتائی وہ لکھنا پڑھنا چاہتے آپ نے کہا تمہاری چھٹکارے کی راہ یہ ہے کہ تم مدینہ کے انصار کے بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دو اللہ اکبر تعلیم کی اہمیت دیکھو ہماری نبی کے سام کافر دی, غیر مسلم سامنے تحری لکھنا پڑھنا اسے آتا ہے اللہ کے نبی نے کہا کہ مدینے کے انصاری بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دو یہ تمہارا فدیہ ہوگا اور ہوا بھی یہی کہ مدینے کے انصاری بچوں نے ان کے پاس علم حاصل کیا تعلیم حاصل کی لکھنا پڑھنا سیکھا ان کے پاس اس طرح وہ لوگ آزاد کر دیے محرم بھائیوں سبحان اللہ جیسے کہا گیا علم کا ایک ایسا ایس تعلیمی نظام نے اسلام نے اسلام نے پیدا کی آپ دیکھتے ہیں سبحان اللہ حضرات صحابہ رضوان اللہ نے کیسے بڑے بڑے صحابہ صابئین صبر صابین قرون طلاثہ کو دیکھ لو کیسے بڑے بڑے محاذین بڑے بڑے فقہات بڑے بڑے مفسرین بڑے بڑے نحات بڑے بڑے اصرفی مہارتوں جس علم میں لکھنے پڑھنے والے اونلیوں پہ گنے جاتے تھے پرانے نظم قرآن کے بعد ہر گھر میں لکھنے پڑھنے کا رواج ہوا اور سبحان اللہ تشریف و چالیس کا سلسلہ چل پڑا اور تاریخ پڑھیے تاریخ میں سے علم سے مسلمانوں کا جو رشتہ رہا ہے مسلمانوں کا جو تعلق رہا ہے آپ دنیا کی کسی قوم میں جو ہے ہمارے اخلاق کی جو جستجو تھی علم کے ان کا جو لگاؤ تھا دنیا کی کسی قوم میں ایسے نمونے نہیں دکھا سکتے آپ امام زہری رحمتہ اللہ علیہ بہت بڑے محدث جانے مانے محدث امام زہری رحمت اللہ علیہ تابئی مشہور تابئی بھی ہے آج کا بڑا ذخیرہ انہوں نے روایت کیا ہے صبح سے شام تک تلوے حدیث میں لگے رہے تھے صبح سے شام تک اسی کا مشغلہ لکھنا پڑھنا لکھنا پڑھنا حدیث کا سننا حدیث کا سنانا اور علم علم میں اس قدر اور مہو ہو جایا کرتے تھے ان کی بیوی کبھی کبھی کہا کرتی تھی امام زہری کی اللہ کی قسم یہ کتابیں میرے لیے تین سو سے زیادہ بھاری ہیں تین سو سے زیادہ یہ کتابیں میرے لیے بھاری ہیں غور سرما ہے اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ طلب علم میں کیسی محویت کی علم میں کیسے ڈوب کرتے تھے امام مسلم کے بارے میں بھی مشہور رہے امام مسلم رحمۃ اللہ یار کسی حدیث کی تلاش سے مشہور تھے حدیث کو تلاش کر رہے تھے کھجور کھائے جا رہے تھے کھجور کھائے جا رہے تھے سر حدیث میں تلاش حدیث میں اس قدر مشغول تھے کہ سبحان اللہ کس قدر کھ... کس قدر وہ کھجور کھا کیونکہ انہیں خود اندازہ نہیں ہوا نتیجے میں انتقالی کر گئے اور سبحان اللہ ہماری تاریخ میں ایسی مثال بھی محفوظ رکھی ہے عبد الرحمن بن الجوزی پانچویں صدی ہجری کے بہت بڑی محدث اور عالم گزرے ابن ال کے بارے میں آتا ہے کہ سبحان اللہ اس قدر لکھا انہوں نے اس قدر لکھا آپ جانتے ہیں کہ اس زمانے میں قلم جو ہے تراش کر لکھے جاتے تھے قلم جب بھی وہ تراشتے تھے قلم تراشا کرتے تھے جو شلکے نکلتے تھے ان شرکوں کو جو ہے جمع کر کے رکھتے حفاظت سے رکھتے کیوں جب انتقال کا وقت آیا تو انہوں نے وصیت کی کہ میرے غسل کا پانی جو ہے انہیں اسی سے کیا جائے تاکہ کر سیامت کے ممکن ہے رب العالمین کو میری یہ نیکی پسند آ جائے کہ ان کے سلسلے میں نے اتنا لکھا ہے اتنا لکھا ہے کہ اس بھوسے سے جو سبحان اللہ کہ میرے اسلو کا پانی جو ہے گرم کیا ویسی ویسی کیا گیا ان کے ساتھ بھی اور ہماری تاریخ میں ایسی مثالیں بھی محفوظ ہیں کہ ہمارے علماء رمضانی علماء جنہیں قید و بند کی سہولوں سے گزارا گیا وقت کے حکمرانوں نے جیلوں میں بند کر دیا اور انہوں نے وہاں لکھنے کا سلسلہ شروع کر دیا ان سے قلم چھین لیا گیا کاغذ چھین لی گئے کاغذ چین لیا گیا دوا چین لی گئی انہوں نے کیا کیا کوئلے لے کر جیل اور قید پانی کی دیواروں سے لکھنا شروع کر دیا ایسی مثالیں بھی ہماری تاریخ سے جو ہمیں ملتی ہیں مذہر کہنا یہ ہے کہ سبحان اللہ خلق کے اعلان نے ربانی نے مسلمانوں کے اندر تعلیم کی ایک ایسی بیداری شروع کی کہ تعلیم کے سلسلے میں ہمارے اصلاف کے جنم اور دسیوں نمونے کسی اور موقع کے سامنے بیان کریں گے انشاءاللہ دنیا کی کسی فون میں نہیں تو دنیا علوم کی بات ہے اور اگر مصری علوم کی بات کریں جنہیں ہم دنیاوی علوم کہتے ہیں اصلی علوم کی اگر ہم بات کرتے ہیں ہم پورے دعوے کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ آج انسان جس کو سائنسی ترقی کہہ رہا ہے وہ سائنس اس ترقی کے معیمار عمول مسلمان تھے آج ہم سمجھتے ہیں یوروپ کر رہا ہے وہ فلاں ملک کر رہا ہے فلاں ملک کر رہا ہے ٹھیک ہے کہ آج سائنس کی بات دور اور جدید تمام پر علوم کی بات دور غیر के کے ہاتھ میں لیکن یہ تو اور پروٹ اس کے موجود اسٹار تھی اللہ کے قصے اس کے موجود مسلمان تھے اور اس کا اعتراف انصاف پسند انگریزوں نے کیا انصاف پسند غیر مسلم کرتے ہیں اور آج بھی کر رہے ہیں کہ مسلمان آج جو بھی سیاسی ترقی ہے اس کے معمار اول مسلمان تھے ان میں جب اسلامی حکومت قائم ہوئی تو اس وقت مغربی ممالک کے کرسچن وغیرہ اپنے بچوں کو پڑھنے کے لیے ان لوگ کی اسلامک یونیورسٹیوں کو بھیجا کرتے تھے بغداد میں ہارون رشید نے جو یونیورسٹیاں قائم کی جو مدرسے قائم کیے دارالحکمہ قائم کیا تھا وہاں دوسرے باہر کے اور سارے ممالک کے غیر مسلم آیا کرتے تھے طلب علم کے لیے محرم بھائیوں یقین مانیے کہا جاتا ہے ہوائی جہاز ہے ہوائی جہاز کا فکر پیش کرنے والا ہوائی جہاز کی سب سے پہلا نظریہ پیش کرنے والا مسلمان عباس بن فورا ہے عباسی دور کا جو ہے سائنسدان کا عباس بن فورا اس نے جو ہے اپنی پوری جست اپنی پوری زندگی اس نظریے کو ثابت کرنے میں لگا دی کہ انسان اڑ سکتا ہے اور پوری اپنی زندگی اس پیچھے لگانے کے بعد کامیابی بھی ملی اور عباد بن فورا نے دو برابر کے وزن رکھنے والے پنکھ لگائے اور پنکھ لگا کر انہیں کا فن دنیا والوں کو سکھایا اور تاریخ میں بات جو ملتی ہے اس نے وقت کے خلیفہ کو دعوت دی ہزاروں کے لوگ جمع ہوئے وقت کا بادشاہ جمع ہوا اس کے درباری جمع ہوئے سب کے سامنے اس نے جو پنکھ لگا کر اڑتے دکھا دکھایا آج چاہے ہوائی جہاز وہ کیسا ہوائی جہاز چناؤ نظریہ تو مسلمانوں نے پیش کیا اسی کی نئی شکل دے دی گئی نئے انداز دے دیے گئے لیکن جو بنیادی نظریہ جسے تھیوری کہتے ہو وہ تو مسلمانوں نے پیش کیا فریج ہے فریج کا نظریہ سب سے بڑے مسلمانوں نے پیش کیا سب سے بڑے مسلمانوں نے پیش کیا آج اسی نظریے کو لے کر یعنی مختلف کمپنیوں نے اپنے اپنے فریج بنایا محترم بھائیوں گاما کی تاریخ میں آتا واسکوڑی گاما جو ہندوستان کی تلاش میں سب کو, کو, کو صحیح کرنے والا ایک حرف ملا احمد بن ماجد تھا اس था واسکوڑی گاما کو ہندوستان کا پتا دیا اور اس کے بتانے تو اس نے جو ہندوستان کا رخ کیا جو مشہور مشہور سینٹس آج تک بھی, بھی مسلمانوں نے بڑی ترقی آ کی بڑی ترقی آ کی اسی لیے آپ تاریخ کریے جس وقت نے بغداد پہ حملہ کیا تھا چھ سو پچاس پر چیزیں ہجری میں سکر بغداد شکر بغداد کے موقع پہ چاطاروں نے جو بغداد پہ حملہ کیا اور بغداد پہ حملہ کر کے ایک تو حکومت گئی سیاست کی وہ تو جانے تھے اس کو تو جانا ہی تھا لیکن حکومت اور سیاست سے بڑا نقصان جو امت کا ہو وہ کیا ہے علوم و فنون کے خزانے لوٹ گئے ہماری کتابیں لٹ گئی اور چاہاریوں نے وہاں جو بغداد کی لائبریریوں میں ہمارے جو علم و فنون کا خزینہ تھا علوم و فنون کے خزین کو دریا زجنا بڑھا دیا اور تاریخ میں اس بات کی شہادت کو بھی محفوظ رکھا ہے کہ سبحان اللہ کئی دنوں تک دریائے دجنا کا پانی جو ہے کالا ہو چکا تھا اور کالا پانی دریائے دجنا میں بہتا رہا غور کرو ایک دریا اگر اس کا رنگ بدل جائے اور کئی دنوں تک مسلسل کالا پانی بہتا رہے اس سے اندازہ کرو کتنی کتابیں رہی ہوگی اور کتنی کتابوں کی سیاہی کے ڈھلنے سے ایک دریا کا پانی جو سیاہ بنا ہے اور اتنا ہی بہت ساری ہماری کتابیں لوگ کر لے گئے بہت ساری کتابیں اس وقت تازہ لوٹ کر لے گئے یہی وجہ ہے کہ آج بھی سبحان اللہ آپ دیکھیں گے کہ ہم مسلمانوں کی ہمارے آب و اجداز کی لکھی ہوئی بڑی بڑی کتابیں ہمیں ملتی ہے تو کہاں ملتی ہیں ہمیں ملتی ہے تو جرمن میں ملتی ہیں جرمنی کی لائبریری میں آج بھی مسلمانوں کی لکھے ہوئے مسلم مسلم کی ایسی کتابیں ملیں دنیا کی لائبریری میں کوئی چار مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی مگر وہ علم کے موتی. کتابیں اپنے آبا کی. کہ دیکھیں جن کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی فات. یوروپ نے ہمارے خزانے لوٹے ہمارا علم لوٹا ہمارے سن لوٹے ہمارے جوہر لوٹے آج تمام زبتر ترقیوں کے نیمارے ہوئے مسلمان تھے مسلم بھائیوں پر سوچ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارا ماضی علم کے میدان میں تعلیم کے میدان میں اس قدر روشن اور حال ہاں کس قدر تاریخ حال کے ہمارے ملک کا جائزہ لیا گیا ہمارے ملک کا آپ جانتے ہیں رپورٹ نے کیا تجزیہ پیش کیا ہماری حکومت نے جائزہ لیا ہندوستان میں مختلف قوموں کی تعلیمی صورتحال کیا ہے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ مسلم قوم جو کبھی کسی زمانے میں دنیا والوں کو لکھنے پڑھنے کا سبب سکھانے والی دنیا کے استاد تھی آج جو تجزیہ جو رپورٹ آئی ہے اس کے نقطۂ نظر سے دیکھا جائے تو ہندوستان کی سب سے پسماندہ فارم تعلیمی اعتبار سے سب سے گڈ فارم حضر یہاں تک کہ جو ڈوڑ اور چمار ہیں وہ بھی تعلیم کے سلسلے میں مسلمانوں سے آگے تعلیم کے سلسلے میں مسلمانوں سے آگے آج ہم تعلیم سے اس کروڑ دور ہو گئے آج کیا ہوتا ہے ہمارے ننے اور معصوم سے بچے والدین کا غیر ذمہ دار طریقہ شریف، ہے اور غیر ذمہ داران شروع کے بچوں کے ساتھ ننے اور معصوم سے بچے جو ہوتے ہیں غربت ہے غربت کو برداشت نہ کرنے کی وجہ سے اپنے ننے اور معصوم بچوں کو علم کی راہ پر لگانے کے بجائے مسجد میں مکاتے کو بھیجنے کے بجائے اسکولوں میں بھیجنے کے بجائے اپنے ننے اور کو ہوٹلوں کو بھیجا کرتے ہیں کو بھیجا کرتے ہیں کے بغیر تاکہ وہ جو ہے دس پندرہ بیس روزی روزی کی فکر ہے پیٹ کی فکر ہے اپنے بچوں کا مستقبل اسلام تعلیم کے سلسلے میں نقطۂ نظر پیش کرتا ہے تعلیم کیا ہے تعلیم کا مقصد کیا ہونا چاہیے آپ رب کے نام کے ساتھ پڑھیے جو کہا گیا ہے کئی باتیں معلوم ایک تو یہ بتایا جا رہا ہے علم اللہ تبارک کی بہت بڑی نام ہے تبارک بہت بڑا انعام علم اللہ تبارک اللہ کا بہت بڑا, کا بہت بڑا ہے انسان اور یہ تو بسم ربک کہہ کر دوسری یہ کہی جا رہی ربک کہ ہر علم جو معرفت کا ذریعہ بنے ہر وہ علم جو اللہ کی خدا کو کرنے کا ذریعہ بنے ہر وہ علم جو انسان کو اسلام ہر اس علم کی حوصلہ افزائی کرتا ہے ہر اس علم کی ترجیح کرتا ہے اور پھر آفس میں ربی کے ذریعے یہ تعلیم دی گئی کہ طلب علم کا مقصد کیا ہونا چاہیے طلب علم کا مقصد رب کی مندی رب کی خوشنودی ہونا چاہیے دوسرے الفاظ میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ اسلام تعلیم کا یہ تصور پیش کر سکتے پیش کرتا ہے کہ تعلیم صرف تعلیم نہ ہو تعلیم وہ ہوتا ہے، تعلیم ہوتا ہے، ہوتا ہے، مثالی تعلیم ہے کہ جس کے ساتھ ساتھ تربیت بھی ہو جس کے ساتھ ساتھ تربیت ہو تعلیم وہ ہے جو انسان کو انسان بنائے مسلمان بنائے مومن بنائے رقیم مالفوں کا ساتھ تعلیم وہ ہے جو انسان کو اخلاق سکھائے تعلیم وہ ہے جو انسان کو کردار انسان کا کردار بنائے تعلیم وہ ہے جو انسان کے چارجن کو سنوارے محترم بھائیوں اگر تعلیم تربیت سے الگ ہو جائے تو اسلام ایسی تعلیم کی قطن حوصلہ آسل افزائی آسل نہیں کرتا ہمارے اخلاق کے نظریے کو تعلیم کی تھی جی ایک بزرگ کے بارے میں آتا انہوں نے اپنے بچے کو مکتب بےجا علم حاصل کرنے کے لیے نسیحت کیا کرتے ہیں کہتے ہیں آب آب کہا کہ بیٹے یاد رکھنا مدرسہ جا رہا تعلیم حاصل کرنے جا رہا میری یہ نصیحت یاد رکھنا اخلاق ادب اور تربیت کا ایک باب سیکھ لو یہ میرے نزدیک بہتر ہے اس بات سے کہ علم کے ستر باب سیکھ لو تمہارے پاس اخلاق نہ ہو اخلاق کا ایک باپ سیکھ لو ادب اور سرویت کا ایک باپ سیکھ لو میرے نزدیک یہ بہت بہتر ہے تو مقابل اس کے کہ تمہارے پاس ادب نہ ہو سرویت نہ ہو اور علم کے ستر باپ سیکھ لو اور آج بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے آج چوبیس اسکول ہیں کالجز ہیں یونیورسٹیاں بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ تعلیم محض تعلیم ہو کر رہ گئی تعلیم کا رشتہ تربیت سے پوری طرح سے ٹوٹ چکا ہے آج بتاؤ یونیورسٹیوں میں جانے کے بعد کالجس میں جانے کے بعد ہماری نئے نوجوان نسل کا کیریکٹر کیسے بگڑ رہا کہ کردار کا کیسا بحران ہے اخلاق کا کیسا زوال ہے اور ہماری تا... یونیورسٹیوں اور کالجوں میں تعلیم حاصل کرنے والی نسل کے اخلاق کیسے ہیں والدین کی لاپرمانی ماں باپ کی لاپرمانی اور شاید ہی شاد نابر کو ایسا نوجوان ہو جو, جو نوزب اللہ اس کا محبت سے بچا ہوا ہو اپنا خوات کی کوئی پرواہ نہیں شریعت کی کوئی پرواہ نہیں نمازوں کی کوئی پرواہ نہیں محترم ماریو آج تعلیم کا رشتہ تربیت سے پوری طرح سے ٹوٹ چکا ہے اور نتیجہ کیا ہو رہا نتیجہ آپ دیکھ لیں آج کی تعلیم سے آج اچھے اچھے ڈاکٹر تو پیدا کر رہی ہے آج کی تعلیم اچھے اچھے انجینئر تو پیدا کر رہی ہے آج کی تعلیم اچھے اچھے سائنسدان تو پیدا کر رہی آج اچھے انسان پیدا کرنے سے تاثر ہے ڈاکٹر پیدا کر رہی ہے ایسے ڈاکٹر جو خود رہتے مفاد پڑھتے اور جن کا سارا مقصد پیسہ پیسہ پیسہ اندر دین نام کی کوئی چیز نہیں انسانیت کا درد نہیں سبحان اللہ ایک مریض آئے بیمار آئے اور سبحان اللہ ساپ سب رہا ہو اور جب تک وہ پیسہ نہیں دے دیتا اس کا علاج نہیں کیا جاتا تعلیم کا رشتہ اگر تربیت سے ٹوٹتا ہے یہی ہوتا ہے صرف تعلیم انسان کے لیے نس نہیں جب تک کہ تربیت کا ساتھ نہ ہو اسلام ایسی تعلیم کی تعلیم دیتا ہے جس تعلیم کے ساتھ تربیت کا رشتہ ہو اس کے لیے محترم بھائیو بہت ضروری ہے بہت ضروری ہے امت کے جو ان لوگ ہیں ان سے کے لوگ ہیں سرمایہ دار قسم کے, کے لوگ ہیں ہندوستان کے اس معاشرے میں ہمارے لیے حد حد ضروری ہے ہم اپنے اسکول قائم کریں اپنے لوگوں سے قائم کریں اپنے کالجز قائم کریں جہاں تعلیم کے ساتھ ساتھ جدید علوم کے ساتھ ساتھ دین کا بھی جو دین کا بھی فائدہ ہوتا ہو نمازوں کی پابندی ہوتی ہو اخلاق بنتے ہوں تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت بھی چلتی ہو ورنہ بچے کرشچنوں کے اسکول میں جائیں آپ ذرا دیکھو کہ اگر آپ کا بچہ کسی کرشچن اسکول میں پڑھتا ہے کبھی آپ احتجامی نظر ڈالو اور آپ کا بچہ جو کچھ پڑھتا ہے بولتا ہے خول کر کے دیکھو آپ کو کس طرح سے کرشچنوں کی مذہبی چھاپ اس کے فکر پہ نظر آئے گی یاد رکھنا یہ بہت بڑا خطرہ ہے اگر ہم تعلیم کی خاطر مذہب کا سودا کریں تعلیم کی خاطر دین کا سودا کریں تعلیم کی خاطر عقیدہ کا سودا کریں ایسی تعلیم کو جہنم میں لے جانے والی ہے ہمارے نزدیک ہمارا دین سب سے زیادہ محترم ہے ہمارا عقیدہ سب سے زیادہ محترم ہے اس لیے آپ اپنے بچوں کو جہاں بھی پڑھائیں سب سے پہلی ترجیح یہ ہو کہ دین کے لیے کوئی خطرہ نہ ہو دین کے لیے کوئی خطرہ نہ ہو. وہاں پڑھائیں جہاں نماز پڑھنے کی آزادی ہو وہاں پڑھائیں جہاں داری رکھنے کی آزادی ہو وہاں پڑھائیں جہاں قرآن پڑھنے کی آزادی ہو اور وہاں پڑھائیں جہاں غیر مذہب کی کتابیں وغیرہ پڑھنے پر مجبور نہ کیا جاتا ہو اور محترم بھائیوں ان دنوں یقیناً آپ سب اپنے بچوں کو اسکولوں کالجوں میں داخلے کی اس سلسلے میں کوششیں کر رہے ہوں گے اس سلسلے میں ایک بات یہ بتا دینا بھی بہت ضروری ہے کہ آپ جہاں اپنے بچے کی فکر کر رہے ہیں اپنے بچے کا مستقبل بنانے اپنے بچوں کا مستقبل سنوارنے کی کوشش کر رہے ہیں وہی آپ کے لیے اور میری اور آپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہمارے خاندان کے وہ بچے جن کے سر پر سے ان کے والدین اور سرپستوں کا فایا ہو چکا ہے جنہیں دوسرے بات یقین بچے ہماری نظروں میں ہمارے اپنے خاندان میں بہت سارے یقین بچے ہوں گے ہمارے اپنے پڑوس میں یتیم بچے ہوں گے ہمارے اپنے محلے میں یتیم بچے ہوں گے جن کا کوئی سرپرست نہیں ان کی مائیں پڑھانا چاہ رہی ہوں گی لیکن پڑھانے کا خرچ ان کے پاس نہ ہوگا رہنمائی کرنے والا کوئی نہ ہوگا میں آپ سب سے یہ یہ گزارش کرتا ہوں اور آپ کو یہ مخلصوں مشورہ دیتا ہوں آپ اپنی بھلائی چاہتے ہیں اور آپ اگر اپنے مستقبل چاہتے ہیں ایسے بچوں کی کفالت کرے ایسے بچوں کے کو برداشت کرے اسلام کہتا ہے ایک مسلمان جب دوسرے مسلمان کی فکر کرتا ہے, میں آتا ہے اگر کوئی مسلمان اپنے کسی دوسرے مسلمان بھائی کے لیے رائبانہ دعا دیتا ہے تو فریشتے کہتے ہیں کہ اس سے پہلے یہ دعا تیرے حق میں قبول ہو ہم جو بھی تھوڑا اپنے بھائی کے حق میں دیتے پر اس سے سب سے پہلے ہمارے حق میں آمین کہتے ہیں ویسے ہی اگر ہم اپنے بچوں کا مستقبل بنانا چاہتے ہیں تو ضروری ہے ہمارے معاشرے کے وہ یتیم بچے یتیم بچوں کے ساتھ غریب اور نادار بچے بھی والدین تو ہے مگر تعلیم کی خرج برداشت کرنے کی صلاحیت نہیں اللہ نے جن کو دولت دی ہے مال دیا ہے سرمایہ دیا ہے انہیں اس سلسلے میں دل کھول کر ایسے بچوں کا تعاون کرنا چاہیے اور پورے تعلیمی سفر کا خرچ برداشت کیجیے یقیناً اللہ تبارک کو کہنا آپ کے بچوں کے مستقبل کو روشن کرے گا آپ کے آپ دوسروں کے بچوں کی فکر کریں رب العالمین روین آپ کے بچوں کے مستقبل کو روشن کرے گا ہماری ترقی ہمارے بچوں کی ترقی صرف مادی اسباب پہ منحصر نہیں مادی اسباب کے ساتھ کچھ روحانی اسباب بھی ہوتے ہیں مانوی اسباب بھی ہوتے ہیں ترقی کے ان کو اپنانا پڑے گا روحانی اور مانوی اسباب کو جب ہم اپنائیں گے ہماری ترقی جو ہے سبحان اللہ تعالی ہم بہت ترقی کریں گے اس لیے محترم مائیوں امت کے ہو لو جو ذمہ دار قسم کے ہیں سرمایہ دار قسم کے ہیں آپ کو چاہیے معاشرے میں سل... کون ہے ایسا بچہ جو محض پیسہ ہونے کی وجہ سے نہیں پڑھ سک رہا ہے ایسے بچوں کی کفالت کریں ایسے کر دیکھیں یہ معصوم سے بچے یہ یتیم بچے یہ غریبوں کے بچے اگر دیکھیں ہمارے بچے روزینہ اسکول جا رہے ہیں ہمارے بچے روزینہ خاص ڈریس پہن کر اسکول جا رہے ہیں لکھ رہے ہیں پڑھ رہے ہیں ان بچوں پہ کیا نہیں گزرے گی ان بچوں سے زیادہ ان بچوں کی ماں باپ پہ کیا نہیں گزرے گی اگر یتیم ہو تو اس کی ماں پہ کیا نہیں گزرے گی محترم بھائیوں بہت ضروری ہے ہم صرف اپنے بچوں ہی کے لیے اس موقع پر جبکہ مدارس اور اسکول وغیرہ کھل رہے ہیں امت کے دوسرے بچوں کی بھی فکر کریں تاکہ امت کا مستقبل روشن ہو سکے ہماری جماعت کا مستقبل روشن ہو سکے رب العالمین سے دعا کے پرور دگار کہنے والوں کو سننے والوں کو ہم سب کو اپنے اندر تعلیمی بیداری اور تعلیمی شور پیدا کرنے کی توفیق پھر فرمائے رب العالمین ہمیں جہالت اور جہالت کی تاریخیوں میں بھٹکنے سے بچائے جہالت کے نقصانات سے بچائے رب العالمی ہمیں اور ہماری آنے والی نسلوں کو اس قدر بلندی مستقبل میں ہاتھ بارک اللہ. بارک اللہ میں حلیم